تک میل جہاد حق کے لیے جب حضرت عیسہ آئیں گے تکمیل جہاد حق کے لیے جب حضرت عیسہ آئیں گے اللہ, کے لیے لڑنے والے اللہ کی زمین پر چھائیں گے اللہ کے لیے لڑنے والے اللہ کی زمین پر چھائیں گے تکمیل جہاد حق کے لیے جب حضرت عیسیٰ آئیں گے اللہ کے لیے لڑنے والے اللہ کی زمین پر چھائیں گے احمد ہی نبی خاتم ہے اب اور شریعت کوئی نہیں احمد ہی نبی یہ اب اور شریعت کوئی نہیں ابن مریم جب اتریں گے یہ راز سبھی پا جائیں گے ابن مریم جب اتریں گے یہ راز سبھی آ جائیں گے اللہ کے لیے لڑنے والے اللہ کی زمین پر چھائیں گے کچھ وقت تو ہنر کچھ خون جگر ان راہوں میں قربان تو ہو کچھ وقت تو ہنر کچھ خون جگر ان راہوں میں قربان تو ہو نظول عیسیٰ ہم اس لشکر میں مل جائیں گے تا وقت نظول عیسیٰ ہم اس لشکر میں مل جائیں گے اللہ کے لیے لڑنے والے اللہ کی زمین پر چھائیں گے اللہ کی راہ ہم جو نکلے ان سے تو یہ دوری ٹھیک نہیں اللہ کی راہ ہم جو نکلے ان سے تو یہ دوری ٹھیک نہیں اس طور ہے ڈر روزے محشر وہ ہم پہ گواہ بن جائیں گے اس طور ہے ڈر روزے محشر وہ ہم پہ گواہ بن جائیں گے اللہ کے لیے لڑنے والے اللہ کی زمین پر چھائیں گے اے اہل حرم توبہ کر لو اس صبح کی تجلی سے پہلے اے اہل حرم توبہ کر لو اس صبح کی تجلی سے پہلے جب غرب سے سورج نکلے گا دروازے بند ہو جائیں گے جب غرب سے سورج نکلے گا دروازے بند ہو جائیں گے اللہ کے لیے لڑنے والے اللہ کی زمین پر چھائیں گے ہم تم ہی سمیٹیں گے جا کے جو کچھ بھی گوائیں گے یہاں پہ ہم تم ہی سمیٹیں گے جا کے جو کچھ بھی گوائیں گے یہاں پہ پھر مالک جان سے یہ کیا آخر کو وہیں تو جائیں گے پھر مالک جان سے یہ کیا آخر کو وہیں تو جائیں گے اللہ کے لیے لڑنے والے اللہ کی زمین پر چھائیں گے جب آٹھوں در کھل جائیں گے جنت کو سجایا جائے گا جب آٹھوں در کھل جائیں گے جنت کو سجایا جائے گا کس شان سے صدیق اکبر ہر در سے بلائے جائیں گے کس شان سے صدیق اکبر ہر در سے بلائے جائیں گے